تاریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریخیاں پیدا کی پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھیرا رہے ہیں وہی وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کے ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں تیشدہ ہے مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو وہی وہ ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے لوگوں کا حال یہ ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی علم یارو کیا نہیں انہوں نے دیکھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ تاریخ کی طرف ہسٹری کی طرف کھنڈرات کی طرف روئنس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے اللہ تعالی جہاں ہمیں قرآن میں مستقبل کی خبریں بتاتا ہے وہاں ہماری توجہ تاریخ کی طرف بھی کرتا ہے ہسٹری اللہ کی آیات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور تاریخ کا ذکر کسرت سے آتا ہے قرآن کے اندر جیسے آپ دیکھیے ایک گاڑی جب چلا رہے ہوتے ہیں تو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں وہ آگے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں آگے کیا آنے والا ہے اور کچھ کیا ہے ایک ریئر ویو مرر بھی ہوتا ہے کہ پیچھے بھی دیکھ لو تو آگے سے اور پیچھے دونوں ہی طرف سے انسان اپنی معلومات اکٹھی کر لے اور اپنے لیے راہ ہدایت دیکھ لے اپنی سیفٹی دیکھ لے تو سمجھے اسی طرح ریئر ویو مرر ہے جو قرآن میں بار بار آتا ہے جو ہمیں تاریخ دکھاتا ہے پچھلی گزری ہوئی باتیں اور پچھلے گزرے ہوئے واقعات تاکہ ہم اس کو عبرت کی نظر سے دیکھیں ہسٹوریکل فیکٹس کے طور پہ نہیں کہ اچھا کتنے من سونا تھا کون سی ایج تھی کون سا ایرا تھا کتنی طاقت تھی کتنی فوج تھی ان کے پاس کیا کیا انہوں نے فتوحات کی یہ ڈیٹیلز نہیں بتاتا یہ اللہ کا انداز نہیں یہ چیزیں تو ہم خود اپنی آنکھوں کانوں اور اپنے حواز سے معلوم کر لیں گے اللہ ہمیں اس کے اندر دکھاتا ہے کہ اس کے انڈر لائن فیکٹرز کیا تھے کن چیزوں کی وجہ سے قوموں کو عروج ملتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے قوموں کو زوال ملتا ہے کاز اینڈ افیکٹ ہے نا کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی عروج ملتا ہے وجہ ہوتی ہے زوال آتا ہے وجہ ہوتی ہے یہ چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کم من قبلهم من ما لم لکم ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو اے مکہ والو یعنی تمہیں نہیں بخشا یا ہو سکتا ہے کہ تم سے مراد ہم بھی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بہت ایڈوانس میں سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنی سیولیشن جو ہیں وہ تباہ ہو چکی کیا پتہ وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہوں جیسے ایک کانٹینٹ اٹلانٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سولر انرجی ہارنس کر لی تھی اور ایکسٹرا ٹیرسٹریل سے ان کا رابطہ تھا واللہ عالم بمیوڈر ٹرائنگل کے بارے میں بھی ہی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی آبادی دفن ہے جو کہ بہت پہلے ترقی یافتہ تھی اور ان کے کچھ وہاں پہ آلات وغیرہ دفن ہیں اور وہ ڈسٹربینس کریٹ کرتے ہیں ولہ عالم ہو سکتا ہے کچھ ایسی سیو ہوں جو ہم سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوں اپنی ہو فرمایا ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی تو کیا اللہ کو ترقی بری لگتی ہے چونکہ ان کی ترقی ہوئی ٹیکنالوجیکل پروگرس کی انہوں نے اور وہ آگے نکل گئے تو اللہ کو غصہ گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ کو ترقی نہیں بری لگتی بلکہ بات کیا ہے عروج دیکھیے کیسے آتا ہے قوم کا ان کے اندر آلہ اخلاق ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے محنتی ہوتی ہیں تو عروج مل جاتا ہے اس کے بعد پھر ان میں عیاشی آ جاتی ہے بد اخلاقی آ جاتی ہے خود غرضی آ جاتی ہے خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہٰذا زوال آ جاتا ہے تو یہ ہے رائزن فال کا سبب کسی قوم کو اللہ تعالی بلا وجہ تباہ برباد نہیں کر دیتا آپ دیکھیں جتنے بھی کھنڈرات ہیں جتنے بھی ہروئنز ہیں ان میں سے بت ضرور نکلتے ہیں دیوی دیوتا ضرور نکلتے ہیں ہماری انڈس ویلی سولہ کو آپ دیکھ لیجے اجل نہیں نکلا وہاں سے بچڑا بل پھر وہ ڈانسنگ گرل تو یہ سب چیزیں اور پھر ان کے ہاں جو کلچر پتا چلتا ہے وہ مشرقانہ اس میں رسومات شامل تھیں اور ان کے اندر لگتا ہے کہ ڈیکڈنس آ گیا تھا جیسے تو یہ فرمایا آلک نہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا کیا وجہ تھی اس لیے نہیں کہ وہ پروگریس کر رہے تھے اس لیے کہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم جب کھنڈرات دیکھو روئنس دیکھو جب تم ایجپٹ جاؤ اور وہاں پیرامڈس دیکھو یا تم ہرپا مونجے دڑو جاؤ اور وہاں تم ان کے میوزیم میں رکھی ہوئی چیزیں دیکھو تو عبرت حاصل کرو عبرت لیکن افسوس عبرت تو کم ہی ہوتی ہے انڈس ویلی کلچر کا چرچا اخبار میں کافی دن پہلے آرٹیکل آیا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا تو اسلام کے ساتھ کوئی چیز کامن ہے ہی نہیں وہ تو عرب کلچر ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کلچر سے ہمارا کلچر تو انڈس ویلی کلچر ہے اور اس میں ہم کامن اس انڈس ویلی کلچر کے ساتھ ہمارا کامن اٹیچمنٹ ہے یہ ہماری دراصل وہ چیز ہے جو کہ ہم کو جوڑ کے رکھے گی ورنہ قرآن اور حدیث تو نہیں جوڑ سکتی ہم کو نہ حزو اس کو کہتے ہیں نا کہ عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے و انشانہ ممباد ہم کرن آخرین اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا اب آگے جب آیات ہم پڑھیں گے یہ یاد رکھیں کہ سورہ انام مکی دور کے آخر کی صورت ہے یہاں تک آتے آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حد درجے مشرکوں کی طرف سے پریشر تھا اور یہودیوں کے سکھانے کی وجہ سے اور بھی زیادہ کہ آپ کوئی معزہ دکھائیے آپ معزہ دکھائیں گے تو ہم بات مانیں گے اتنا زیادہ آپ پر پریشر تھا ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے اور خیر خواہ ہونے کے ناطے آپ کے دل میں خیال آیا ہو اللہ موزہ دکھا دے گا تو یہ بات سمجھ جائیں گے اب اس چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس لیے جو پچھلی قوموں کے ہم نے حالات پڑھے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ موضوعوں سے کوئی ایمان نہیں لاتا یونیک چیزیں دیکھ کر ایکسٹرا آرڈنری چیزیں دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا ایمان جو لاتا ہے وہ تو رسول کی شخصیت اور رسول کے لائے پیغام کی حقانیت کی وجہ سے اور جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ موذے دیکھ کر اور زیادہ فرنٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ ہی بپھر جاتا ہے۔ تو فرمایا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو جادو ہے کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی یعنی نوزب اللہ یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ اتار دو وہ اتر آیا کہا فرشتے اتار دو فرشتے اتر کر آ گئے پھر کہا کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ سامنے آ گیا ناوزب اللہ کو ورائٹی پروگرام تھوڑی ہو رہا ہے کہ جو یہ فرمائش کریں گے وہ پوری کر دی جائے گی بہت سنجیدہ معاملہ ہے یہ دین ہے کھیل تماشا نہیں اور جب فرشتے اتریں گے تو ان کا بھی وقت ہے یا تو وہ آتے ہیں موت کے وقت یا پھر وہ قیامت کے دن نظر آئیں گے اور جب نظر آ گے تو ان کو فائدہ کچھ نہیں ہونے والا اور جہاں تک دنیا میں فرشتہ اتارنے کا تعلق ہے فرمایا ولا او ملا کن لا جالنا ہو اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے یعنی فرشتہ تو ایسی ہستی ہے کہ عام انسان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا اور اگر ہم اتار دیتے ان پر تو ہیبت تاری ہو جاتی تو اللہ اگر فرشتہ بھی نازل فرماتا تو انسانی شکل میں وہ لبسنا الحما بسون اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ مبتلا ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی رسولوں والا کام کرتا ہے نا لوگوں کو ڈراتا ہے تو کہتے ہیں اسپائل سوٹ بس شروع ہو گئی نا اب وہ آ ہے اب درد شروع ہو جائے گا ان کا یہ انداز یا کہنا پروفٹس آف ڈوم بس ڈرایا ہی کرو تم تو اچھا ہر وقت یہ انداز سارا مزہ خراب کر دیا بول نہیں سکتے بات نہیں کر سکتے یہ لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں اور انسان کو ایمبیرس فیل کرا دیتے ہیں تو فرمائے کوئی بات نہیں اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں نا تو رسولوں کا بھی مذاق اڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑا اور ان سے پہلے دوسرے رسولوں کا بھی پھر کیا ہوا فَحَاقَ سَخِرُ مِنْهُمْ بِهِ <يَسْتَازِئُن> آخر وہی پر مسلط ہو گئی جس کا مذاق اڑاتے تھے ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا بڑی خوبصورت حقیقت ہے یستاز کیوں اس لیے کہ مقدبین ہیں جو جھٹلاتا ہے نا وہ صاف یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جھٹلا رہے ہیں تو لائٹ وین میں بات کو لے کر ادھر سے ادھر کر دو در اصل جھٹلانا ہے مذاق اڑانا برابر ہے جھٹلانے کے اور ہدایت اللہ لا یعلمون کو دے دیتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن مستحذ ان کو ہدایت نہیں ملتی جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں جملے کستے ہیں سمارٹ ون لائنرز کہتے ہیں دین والوں کے بارے میں اور بہت سمارٹ الکس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملتی مذاق اڑانے والے ہدایت نہیں پاتے باقی سب پا لیتے ہیں قل لمن معاف سماواتی ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے قل اللہ کہو سب اللہ ہی کا ہے قطب اعلیٰ نفس رحما اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مسلم میں حدیث ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ایک وعدہ اپنے پاس تحریر فرمایا ان نہ رحمتی تقلیب و کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ مخلوق میں باٹا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی رحم فرمائے گا یش بانا کو ملا یوم قیامتی البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ خسرو انا مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اس کو نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کہو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں کہو مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں ولا تکو نن من المشرکین اور آپ ہر گسٹ مشرقوں میں شامل مت ہوئیے اب دیکھیں جو زور ہے نا ولا تک نن من المشرقین ناوزب اللہ کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے لگ جائیں گے دراصل سنانا لوگوں کو ہے کہ ان کو اچھی طرح وہ کان کھول کے یہ بات سن لیں کہ کتنا بھی ہمارے نبی پر پریشر ڈالیں یہ ان کے پریشر میں آنے والے نہیں ہیں اور تقوع انسان کے اندر ایسی ہی ٹینسائل اسٹرینتھ پیدا کر دیتا ہے اندر سے دل مضبوط ہو انسان کا ساری دنیا مذاق اڑاتی رہے ساری دنیا پریشر ڈالتی رہے کتنا سوشل پریشر ہو انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا ایسا لوہا لاٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے دین پر اور اپنے رب کی اطاعت پر اس لیے کہ اس کو قیمت کا پتا ہے وہ فخر کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے پر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے میں کوئی اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی قل کہہ دیجیے اے نبی انی اخاف ان سی تو رب یوم نظیم اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھ کو سزا بھگتنی پڑے گی جب نبی سے یہ کہلوایا جا رہا ہے تو پھر میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں میں یوسرف ان ہوں یوم فقر رحمہ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بہت رحم کیا وزالک الْفَوْزُ المبین اور یہی نمایاں کامیابی ہے وہ اگر اللہ تمہیں کسی نقصان کو پہنچانے کا ارادہ کر لے فلاں کوئی کھولنے والا نہیں اللہ مگر وہی بٹھا لے مراقبہ کی اس آیت کا جب ڈر لگے دین پر چلتے ہوئے لوگوں کی ریئیکشن کا خوف آئے یا کسی نقصان کا خوف آئے یاد کر لیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا وہ ای یمس کب خیرن کل شعین قدیر اور اگر وہ تمہاری کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے, ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اے اللہ لامان کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کرنا چاہے وہ موتی لما منعتا اور کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے والد من کل جد اور کسی کی کوشش تیری کوشش کے مقابلے میں اس کو نفع نہیں دے سکتی عبداللہ بن عباس اللہ عنہما سے نقل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لڑکے میں نے ارض کیا حاضر ہوں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا تم اللہ کو یاد رکھو گے اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے تم امن و آفیت اور خوش ایشی کے وقت اللہ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تمہیں پہچانے گا جب تم کو سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرو اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دیں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے ہر اس پر قدرت نہ پائیں گے تو صبر کرو کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے اور خوب سمجھ لو اللہ تعالی کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے پرمزی میں یہ روایت موجود ہے قل کہیے ایو شیئن اکبر شہادہ بتاؤ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے قل اللہ کہو اللہ کی شہیدن بین و بینکم وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان و اوحیہ الیہ حاذ القرآن لئندرکم به و من بلغ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں سعید بن جور فرماتے ہیں کہ جس کو یہ قرآن پہنچ گیا وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ربی بن انس سے روایت ہے کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا اس کا میں نذیر ہوں یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور جو بھی سچے رسول کے پیروکار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو اس طرح لوگوں تک پہنچا دیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور اس طرح لوگوں کو ڈرائیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے ڈرایا یعنی اس قرآن کے ذریعے سے انظار کریں انش حدونا انت اخرا کیا تم لوگ واقعی یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نا سرچنگ کوشچن پیئرسنگ ہے ٹٹولو اپنی فطرت کو واقعی تمہارے خیال میں اور خدا ہیں اور اگر وہ ہاں کہیں مثال کے طور پہ اگر وہ سب مل کر کہہ دیتے ہیں ہاں قل لا اشد کہہ دیجئے میں نہیں شہادت دیتا واحد الاد نی بری ام اما تشرکون تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں کہ تم لوگ مبتلا ہو اللہ یار فون ہو کما یار فون ابنا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک پیش نہیں آتا اس کے بارے میں عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہودی عالم تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں تو مجھے شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہے یا نہیں لیکن اس قرآن کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اتنی ساری نشانیاں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھیں تو حق کو دیکھ کر حق سے آنکھیں پھیر لی ان کے سروں کے اوپر سورج چمک رہا ہے اور یہ اندھیروں میں بھٹکنا پسند کر رہے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پردے ڈال دیتے ہیں اور ہدایت ان کو نہیں ملتی تو اس میں قصور کس کا اللہدین خسرو ان فسم فہم لا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے لاف ظالمون فلاح نہیں پاتے ظالم جو اللہ کو جھٹلا دیں اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیں یا اللہ پر جھوٹ باندھیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ اللہ پر جھوٹ گھڑا کرتے تھے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی ہماری کتاب میں نہیں نازل فرمائی یا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہ بنایا ہو دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو جان بوجھ کے نہیں ان جانے میں اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی بات ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں ایک یہ ہے کہ خواب میں رنگ آمیزی کرنا امبرائڈری کرنا خوابوں کے اوپر اور ایسے جھوٹے سچے خواب لوگوں کو سنانا جو نہ دیکھے ہوں اور لوگوں پر اپنی نیکی کا ایک امپریشن اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کرنا اس لیے کہ خواب آتے ہیں اور بعض دفعہ انسان کوئی چیز دیکھتا ہے اب اس کے اندر اس کو بہت بڑھا چڑھا کر رنگ آمیزی کر کر بیان کرنا یہ درست نہیں یا دوسری بھی شکل اللہ پر جھوٹ باندھنے کی یہ ہے کسی عمل کے بارے میں قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے بغیر کہنا کہ اس کا اتنا اتنا ثواب ہے اللہ نے تو نہیں فرمایا خود سے کہہ دینا کہ ہاں اللہ اتنا اجر دے گا یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو جاتا ہے پھر نافرمانیاں کرتے رہنا اللہ کے احکامات کو کھلم کھلا توڑتے رہنا اور کہنا کہ اللہ ضرور معاف کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کرے گا یہ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے جَميعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَيْنَ كُنتُمْ <تَزومون> جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرق سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریق کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ اے رب ہمارے اللہ تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے دیکھو اس وقت کس طرح اپنے اوپر جھوٹ باندھیں گے اور ان کے سارے بناوٹی معبوت گم ہو جائیں گے وہ من ہوں میسم ان میں سے بعض لوگ ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں وہ جال قلوب وفی آدان وقرا مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے بھاری پن ہے ان کے کانوں میں اب یہاں پر کنفیوژن ہوتا ہے کہ سننے تو آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کانوں کے اندر شکل ہے کچھ آواز نہیں آ رہی تب ان کا کیا قصور بچاروں کا دیکھیے اللہ کی کیا صفت ہے منصف ہے نا آدل ہے رحیم ہے ہادی ہے کتابیں نازل فرمائی رسول بھیجے اگر لوگوں کو گمراہ کر کے اس کو خوشی ہوتی تو ہدایت کا انتظام کیوں کرتا اللہ کوئی اللہ سیڈسٹ ہے کہ لوگوں کو بھٹکا بٹکا کر خوشی ہوگی آگ میں پھینک پھینک کر خوش ہوگا ہرگز نہیں اللہ کی ایک اور بھی صفت ہے علیموں میں ذات صدور اس کا علم کتنا ہے بےکل شعیع علیم دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے وہ ان کا دل کا حال جانتا ہے کہ نیت ان کی ہدایت کی نہیں ہے اس لیے ہدایت نہیں ملی قرآن کو ایسے سنتے تھے جیسے اللہ کا نہیں سنانے والے کا اپنا کلام ہو تعصب اور ریزنٹمنٹ کے ساتھ سنتے تھے اختلاف کے حل کے لیے نہیں بلکہ اختلاف کی خاطر سنتے تھے اس لیے سننے آتے تھے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا سب معاون جھوٹ کے لیے سنتے ہیں آٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو جا کر آگے بتایا کرتے تھے جو باتیں قرآن کی اور حدیث کی بالکل خلاف جاتی ہوں وہ نئے نئے نقطے نکالا کرتے تھے نئے نئے شوشے چھوڑا کرتے تھے قرآن سننے کے بعد تو یہ ہے دراصل ان کے دلوں کے اوپر پردے اور ان کے کانوں کے اندر بھاری پن ہے تو اصل میں آغاز انسان کے اپنی طرف سے ہوتا ہے کوئی پیدائشی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہوں بلکہ جب وہ اپنے اعمال ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے حساب سے ان کی پسند کے حساب سے ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیتا ہے ان کو ہدایت اچھی جو نہیں لگ رہی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ صف میں فلم ماضا جب وہ ٹیڑے ہو گئے ازاغ اللہ قلوب تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے تو ٹیڑ کا آغاز تو اپنی طرف سے ہوتا ہے وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةِ اللَّا يُؤْمِنُ بِهَا اور یہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے حد یہ ہے جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ پہلے فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ بات نہیں ماننی اب جو بات ہوتی ہے وہ اس کو اپنے اس پہلے سے طے شدہ فیصلے کے پیچھے لے کر چلتے ہیں。اوپن مائنڈ کے ساتھ نہیں آتے سیکھنے نہیں آتے آتے ہیں جیسے کہ سکھانے آئے ہیں。کریکشن, کروانے نہیں آتے، کریکشن کرنے کی نیت سے جب آئیں گے کہ اللہ کے رسول کو ہم ٹھیک کر دیں نازب اللہ تو کہاں سے ہدایت ملے گی یقول اللہ کفرو انہدین تو جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں اس امرے حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں یعنی لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں طرح طرح کے کنفیوژن جو ہیں وہ لوگوں کے دماغوں میں کریٹ کرتے ہیں خود تو رک جاتے ہیں لوگوں کو بھی روکتے ہیں لیکن کیا فرمایا اللہ انسا یش ارون حالانکہ دراصل وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں جو دوسروں کو روکنا چاہتا ہے اللہ کے راستے سے کسی اور کو بھٹکائے یا نہ بھٹکائے خود تو ضرور بھٹک جاتا ہے کسی اور کو کنفیوز کرے نہ کرے خود تو کنفیوز ضرور ہو جاتا ہے آٹو سجیشن بار بار یہ کہنا کہ نہیں قرآن غلط کہتا ہے غلط یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں بس یہ انسان کے اپنے اندر سے ایمان کی دولت کو ختم کر دینے والی چیز ہے वला ترى اذ وقفوا على النار کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے پھر ان کا پشتاوا فقالو تو کہیں گے یا لیتنا ہائے ہماری بربادی نردو کاش ہمیں لوٹا دیا جائے ولا نکذبا بیاات ربنا تم اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں وہ نقونا من المؤمنین اور ہم تو ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں در حقیقت یہ بات و محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف بھیج دیا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے ان کو منع کیا گیا وہ تو ہیں ہی جھوٹے اور کیوں جھٹ ہیں کیوں نہیں آج مان رہے دراصل دنیا نے ان کو ڈیزل کر دیا ہے دنیا کی چکت چون نے ان کی آنکھوں کو کھیرا کر دیا ہے جھوٹے نگوں کی روشنی سے اصل ہیرا نہیں پہچان پا رہے وقال یا اللہ حیاتین آج ہی لوگ کہتے ہیں زندگی جو بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے ان کی وشفل تھنکنگ کاش یہ کہتے ہیں کاش کے یہ ہو ولاف رب کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے قالا پوچھے گا بالحق. کیا یہ حق نہیں ہے بلا کہ کیوں نہیں وہ ربی نہ ہمارے رب کی قسم لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا آج توبہ کر لیتے دنیا میں تو اللہ معاف کر دیتا قیامت کے دن تو معافی کا دروازہ بند معافی تو اور استغفار تو ایسا کوپون ہے وہ چیک ہے جو کہ ڈیٹ کے ساتھ ہے ٹائم باؤنڈ ہے ٹائم ریلیٹڈ ہے ایک دفعہ ٹائم نکل گیا ایکسپائر ہو جائے گا موت کے ساتھ ہی یہ توبہ کا موقع اور توبہ کا چانس ختم ہو جائے گا ایکسپائر قیامت کے دن کیا کہا جائے گا کالا راب تم تک فرون فرمائے گا اچھا اب اپنے انکار حقیقت کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے اور کوئی ساتھی تو ہوگا نہیں کہ اس سے پوچھ لیا یا اس سے پوچھ لیا کلو ہم یہ یوم قیامتی فردہ سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا تنہا آئے گا اکیلا اکیلا اوپن بک ایگزام ہے اب اس میں کوئی فیل اگر ہو جائے تو پھر کیا کوئی کر سکتا ہے اللہ نے تو سوال بھی بتا دی پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ تم سے کیا پوچھا جائے گا اور پھر بھی تیاری نہ کرو تو اپنے اوپر خود ظلم کیا اللہ نے تو کوئی ظلم نہ کیا سوال ہوں گے کہ عمر کن کاموں میں خرچ کی خاص طور پہ جوانی کا حصہ جوانی کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ ابھی وی آر ٹو یگ آئی ایم اونلی 18, آئی ایم اونلی 20 میں تو ابھی 18 کی ہوں میں تو ابھی صرف 20 کی ہوں اور اس سے آگے بھی آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف 40 سال ہی کی تو ہوں کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے 50 ہی کی تو ہوئی ہوں بعض لوگ کسی صورت بھی نہ جوانی سے آگے نکلنا نہیں چاہتے مینٹلی ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ وہ پنک پول کا ڈاٹس کی فراک پہنے ہوئے ہیں بڑے نہیں ہونا چاہتے یگ لگنے کا شوق جوانی چلی جائے گی اور جب یگ تھے جب کا تو پوچھا جائے گا کہ جوانی کس چیز میں گلائی جب تمہاری صلاحیتیں عروج پر تھیں تمہارے سینسز اتنے شارپ تھے بات مکمل ہونے سے پہلے تمہیں سمجھ آ تھی کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے اتنے تیز تھے آئی کیو تمہارا ون تھا کیا کیا بتاؤ حساب دو پھر کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو جتنے بھی انسان بنی آدم سے یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن بنی آدم کے قدم نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے سے یعنی میرے اور آپ کے ہم سب کے جب تک وہ ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ جوانی میں کیا کیا اور کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا اور جو علم کی بات ہے یہ علم وہ نہیں ہے کہ تم اچھا تم اگر ہارٹ اسپیشلسٹ تھے تو بتاؤ کتنی سرجریز کی یہ بات نہیں ہے اس کا بھی ہوگا حساب کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کیا یا نہیں لیکن دوسرا علم دین کا علم اس دن کا علم جس دن کے تم آج کھڑے ہو اس امتحان کے سوالات جو آج تم سے پوچھے جا رہے ہیں کتنا علم تم نے حاصل کیا تھا اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تھا مساۃ بخت یا حسرت نا علاما فرتنا فیحا على على سا نقصان پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتا ہو گئی اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال سواری بنیں گے اور برے اعمال انسان کے اوپر بوجھ کی شکل میں ہوں گے اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ بس یہی دنیا ہے ٹوٹل جو بھی ہے اللہ کیا فرما رہا ہے مل حیات تو دنیا اللہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے پاس ٹائم ہے تھوڑی سی دیر کی چیز ہے اب دیکھیں کھیل تماشا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ذرا سی انجوائے انٹرٹینمنٹ ڈائیورژن تو بس یہ ذرا سی انٹرٹینمنٹ ہے تمہاری زیادہ دیر رہنا نہیں ہے یہاں پر ولدار اور آخرت و خیر اللدین افلا تاخلون حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے